بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادرت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا وہ ادنت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ جی اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے عید اور جب بیا والی اونٹنیا یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی وہ عید حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے وہ عید الحرو اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے وہ زُوِّجَتْ اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی وہ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ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 عید اور جب دوزق بھڑکائی جائے گی وہ الْجَنَّةُ الجن تو جب بہشت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا نفس تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے بالقن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 کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ علی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے مالی کے ارش کے ہاں اونچے درجے والا ہے امین سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے وما صاحبكم بمجنون اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر دیوانے نہیں ہے ولقد اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے میں ہوں آلوئی بنی اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وما هو بقول اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے فَأَيْنَ پھر تم لوگ کدھر جا رہی ہو ان هو ذکر یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے منکم ان یستقیم یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے او مت الله ایب اللہ اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے